کلکل فکو بس الا کی قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سورة البقرہ آیت نمبر اکتیس اور بتیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو فرشتوں کے سوال میں اس طرف اشارہ تھا کہ وہ آدم سے افضل ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ آدم اس علم کی بدولت جو اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے ان فرشتوں سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے متعلق ضروری علم انہیں بدیات کر دیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلہ میں ہمیں نجات مل سکتی ہے جو کہ حشر کے میدان کی مشکل تھی چنانچہ وہ آدم علیہ السلاۃ وسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے سو اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو صحیح بخاری کتاب التفسیر اور صحیح مسلم کتاب المان کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اور بالخصوص آدم علیہ السلام جو اس وقت تھے ان کو وہ علم وہ چیزیں سکھائیں جو فرشتوں کے علم میں نہیں تھیں اور اللہ رب العالمین نے انسان کو ان سے افضل بنایا بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات بنایا آیت نمبر بتیس قالو سبحانہ الاما نا علیم الحکیم تو اس کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا تو پاک ہے قالو سبحانہ کا انہوں نے کہا یا اللہ تو پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو ت نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے فرشتوں کو اپنی غلطی اور علمی کم مائگی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے حضور توبہ کی اور کہا ہے اللہ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو ہمیں دیتا ہے اور جتنا تو ہمیں عطا کر دیتا ہے اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے اور سورہ آل عمران آیت نمبر انتیس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قدیر کہہ دے اگر تم اسے چھپا چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جان لے گا اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے سبحان اللہ یہ اللہ رب العالمین کی تعریف جو فرشتوں نے کی اللہ کا علم اللہ کی قدرت اور اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جو کچھ علم ہے کہ جو چھپے ہوئے کو ظاہر کو سب کو جانتا ہے تو اس کمائیگی کا فرشتوں نے احساس کیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اکتیس اور بتیس نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہم نے آج الحمد پڑھی ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دیں وہ دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ